اردو کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے نظم رہی سمروی آواز و پیشکش راہل فاروق کیوں جان ہز خطرۂ محوم سے نکلے کیوں نہ حسرت دل مغموم سے نکلے آنسو نہ کسی دیدۂ مظلوم سے نکلے کہہ دو کہ نہ شکوہ لب مغموم سے نکلے اردو کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے اردو کا غم مرگ سبک بھی ہے گراں بھی ہے شاہ مل ارباب ازا جہاں بھی مٹنے کو ہے اسلاف کی عظمت کا نشاں بھی یہ میت غم دہلی مرہوم سے نکلے اردو کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے اے تاج محل نقش بدی وار ہو غم سے اے شاہی یہ علم پوچھ نام سے اے خاک اود فائدہ کیا ستم سے تحریک یہ عرب و روم سے نکلے اردو کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے سایہ ہو جب اردو کے جنازے پہ ولی کا ہو میر تقی ساتھ تو ہمراہ ہوں سودا دفنائیں اسے مصحفی و ناسک و انشا یہ فال ہر ایک دفتر منظوم سے نکلے اردو کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے بد احباب سے گوزوک ہیں رنجور اردو معلّہ کے نہ ماتم سے رہیں دور تلقین سرے قبر پڑھیں مومن مغفور فریاد دل غالب مرحوم سے نکلے اردو کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے ہیں مرسیہ خان قوم میں اردو کے بہت کم کہہ دو کہ انیس اس کا لکھیں مرثیا غم جنت سے دبیر آ کے پڑھیں نوہ ماتم یہ چیخ اٹھے دل سے نہ حلقوم سے نکلے اردو کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے اس لاش کو چپکے سے کوئی دفن نہ کر دے پہلے کوئی سر سید کو خبر دے وہ مرد خدا ہم میں نئی روح تو بھر دے وہ روح کے موجود نہ معدوم سے نکلے اردو کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے اردو کے جنازے کی یہ سچ دھج ہو نرالی صف بستہ ہو مرحوما کے سب وارث و والی آزاد و نظیر و شرر و شبلی و حالی فریاد یہ سب کے دل مغموم سے نکلے اردو کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے